آج تو ہم چونکہ مقدمات لیں گے تو جس میں مقدمات ایک ہی طرح کے ہیں تو اس کتاب کا ہم تھوڑا تعارف کروانا چاہیں گے کہ اس کے مولف جو ہیں مح ڈاکٹر محمد علی الحاشمی جو کہ سعودیہ کے سکالرز میں سے ہیں اور اصل یہ کتاب عربی میں لکھی گئی ہے اور جس کا ترجمہ اور پر ترجمے کے ساتھ ساتھ بلکہ اس کو مزید اس کے اندر یعنی بہتری پیدا کرنے کے لیے بعض دوسرے علماء نے کام کیا ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں ابو الحسن و احمد ربانی شاید ان... ان کا نام بھی اس میں ہے کہ انہوں نے نظرثانی کی ہے اس کی اور محمد طاہر نقاش جو کافی صحافت کے میدان میں معروف ہیں انہوں نے انہوں نے جو ہے اس کے ترجمے میں کافی حد تک اس کی بہتری لانے میں ان کی کوشش رہی ہے اور واقعی کتاب اپنی عبارت کے لحاظ سے بہت اچھی عبارت ہے حالانکہ عام طور پر ترجموں کے اندر کافی عبارتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اصل کتاب کا یا اصل جس میں لکھی گئی ہے اس کا یعنی مغزہ اور اس کا مقصد جو ہے اس میں پورا کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن انہوں نے بڑے اچھے انداز سے جو ہے کتاب کو اس انداز سے لائے ہیں کہ جس میں اس کو کہ اس کا صحیح معنیٰ بھی پورا ہوتا ہے اور اس کے مقاصد بھی سامنے آتے ہیں یہ کتاب کی پی ڈی ایف آپ کو دی گئی ہے آپ انشاءاللہ اپنے یہاں سے جانے کے بعد دیکھیے اس کی فہرست کیونکہ کتاب کو کسی بھی کتاب کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے دو چیزیں اہم ہوتی ہیں اس کتاب کا دباچا مقدمہ پڑھا جائے چاہے جا وہ مقدمہ مصنف کی طرف سے ہو یا دوسرے کوئی اس کتاب کے حوالے سے جن لوگوں نے کام کیا ہو ان کی طرف سے ہو تو اس کا مقدمہ پڑھنا بہت ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ کتاب کیا ہے اور کتاب میں کس چیز کا بیان کیا گیا ہے اور اس کا منحص طریقہ کیا ہے اگر آپ ایسی کتاب اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیں گے نا آپ کو اس کتاب کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کتاب کیا ہے اور کدھر سے شروع ہو رہی ہے کدھر ختم ہو رہی ہے ختم ہونے شروع ہونے سے مراد یعنی اس کا منہج کیا ہے تو جس طرح کہ آپ کسی بھی جگہ پر جانے کے لیے سب سے پہلے رسہ معلوم کرتے ہیں ایسے ہی علمی میدان میں بھی کوئی بھی کتاب پڑھنے سے پہلے اس کے مطالعے سے پہلے اس کتاب کے متعلق جاننا ضروری ہے کہ وہ کتاب کیا ہے اچھا اس کتاب کے حوالے سے اس میں کیا کچھ ہے اس کے لیے آپ کے پاس سب سے بڑی اہم چیز جو اس کی فہرست ہے اس کا جو انڈیکس ہے اس کی فہرست ہے اس میں آپ کو ملے گا کہ اس کتاب میں کیا کچھ بیان ہوا ہے کیا کیا اس کے ٹاپکس ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ اس کتاب میں جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے آپ دیکھیں گے اس کتاب میں کہ مثالی مسلمان میں ایک مثالی مسلمان کا اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ اپنے نفس کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ بیوی کے ساتھ اگر خاط ہے تو بیوی بیوی بی بی ہے تو خامد اپنے اولاد کے ساتھ اپنے عزیز اور رشتہ داروں کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ اس طرح سے یعنی جس ہمیں ذکر کیا سب سے پہلے آگے کہ ایک انسان کا تعلق دوسروں کے ساتھ کس کس طرح سے ہونے چاہیے اور اس تعلق میں ان کے حقوق بھی بیان ہوا ہے اور ان کے ساتھ معاملات بھی کس طرح سے چلانے ہیں ان کا بھی بیان ہوا ہے تو یہاں پر ہم سفر نمبر بیس سے نسخہ شفا اور شاہ زندگی کے نام سے جس کا ایک مقدمہ ہے لکھنے والے مفسر قرآن اور جن کے آپ سبھی نام سے واقف ہوں گے صلاح الدین یوسف حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو بھی پیش سال فوت ہوئے ہیں احسر بیان کے نام سے جن کی تفسیر ہے اور بہت اچھی مخصر تفسیر ہے ان کی ان کا یہ دے ہے جس کو آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کیونکہ ٹائم تھوڑا ہی ہے اس میں مشکل سے ہم اس میں کچھ حصہ پڑھ سکیں گے نسخہ شفا اور شاہرہ راہی زندگی یہودیوں کے دار و حمل کی ویسے ویسے یہ ٹائٹل تو آپ کو سمجھ آ گیا نا نسخہ شفا کیا مانیخا نسخہ صحت یابی کا نسخہ تو نسخہ ہوتا ہے صحت یابی کا فارمولہ انگلش میں آپ چاہتے ہیں ہاں ہیلتھ فارمولا اور شاہ راہ زندگی زندگی تو سبھی جانتے ہیں لیکن شاہراہ کیا ہوتی ہے पर पर جو بڑا راستہ ہائی وے لمبا نہیں ہائی وے جو بڑا راستہ ہوتا ہے بڑا کھلا کشادہ جس کو ہائی وے کا نام دیا جاتا ہے تو اس کو شاہراہ بولتے ہیں ہاں یہودیوں کے اس کردار و عمل کے بارے میں جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت کہ ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنی اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا افتک مینون بالکتا وطق فرون فما جزا فارضی فلحیات اشد العذاب کیا تم کتاب الہی کی بعض باتوں کو تو مانتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو تم میں سے ایسا کرنے والوں کی سزا یہی ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہو اور قیامت کے دن عذاب شدید ان کا منتظر کتاب الہی کی بعض باتوں کو ماننا اور بعض باتوں کا انکار کرنا کا مطلب اللہ کی بعض باتوں پر عمل کرنا اور بعض باتوں پر نہ باتوں پر عمل نہ کرنا ہے جس پر جی چاہا عمل کر لیا اور جس حکم الہی کو چاہا نظر انداز کر دیا یہ اللہ کے حکموں پر اللہ کے حکموں پر عمل کرنا نہیں ہے شریعت الحیہ کی پابندی نہیں ہے اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو نبھانا نہیں ہے اسی لیے اللہ تعالی ایسے جزوی اور ناقص عمل کو پسند نہیں کرتا اس کا مطالبہ تو مکمل اطاعت و فرما برداری ہے پورے طور پر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا اور اپنی پسند و خواہش کو اللہ کے حکم کے مقابلے میں نظر انداز کر دینا ہے اس کی مثال ڈاکٹر اور حک... ڈاکٹر اور حکیم کے نسخے کی طرح ہے اس نسخے سے مریض کو تب ہی فائدہ پہنچتا ہے جب مریض اس نسخے کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کرتا ہے یعنی اسے اس کی مکمل اجزاء سمیت کھاتا ہے اور اس کی ممنوع چیزوں سے پرہیز کرتا ہے اگر کوئی مریض یہ پابندی نہیں کرتا نہ دوا مکمل طور پر کھاتا ہے اور نہ پرہیز کرتا ہے تو ظاہر بات ہے اسے شہد اسے صحت و شفا حاصل نہیں ہو سکتی وہ نہ صرف بیمار کا بیمار ہی رہے گا بلکہ اس کی بیماری نہایت خطرناک صورت اختیار کر سکتی اور اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے بہت اہم چیز بیان کرتے ہیں کہ جس طرح زندگی میں بھی ہمارے پاس ایک آپ کو پروگرام دیا جاتا ہے ڈاکٹر کی طرف سے بھی یہ آپ کے میڈیسن کھانی ہے تین ڈوز ہیں آپ تین ڈوز میں سے ایک ڈوز کھاتے ہیں شفا ملتی ہے نہیں ملتی ڈوز تو تینوں استعمال کرتے ہیں لیکن پرہیز نہیں کر رہے آپ کو کھانسی ہے ڈاکٹر نے آپ کو دوائی دی ہے کھانسی کی دوائی کھا رہے ہیں ساتھ کھٹی چیزیں دبا کے کھا رہے ہیں کیا خیال ہے شفاری ملے گی وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں حکیم اجمل کے نام سے معروف ہے تو اس کے بارے میں ایک مشہور واقعہ ہے کہ اس کو جن اٹھا کر لے گئے اس کو جن اٹھا کر لے گئے اور جنوں کا سردار کا بیٹا جو تھا وہ بیمار تھا تو اس کو کہا کہ اس کا علاج کرنا ہے اگر اس کا تم علاج کر سکے تو تمہارے لیے انعامات ہیں اگر علاج نہ کیا تو تم سے پہلے حکیموں کو ہم نے مارا ہے تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا میں تم کو صرف ایک واقعہ سننا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ صحیح نسخے کا استعمال جب ہو تو تبھی علاج ہوتا ہے اچھا وہ اس اپنے جو سردار تھا جنوں کا اس کے بیٹے کو کہا کہ اس کو لاؤ لایا گیا بچہ تھا داری بات ہے تھا تو بچہ تو اس سے حکیم نے پوچھا کہ اس کی خوراک کیا ہے یہ کیا کھاتا ہے یعنی کتنی مقدار کھاتا ہے خوراک میں تو جنہوں نے خوراک جب بتائی تو دس انسانوں کا کھانا تھا اس کا وہ بچے گا کہ جب جو دس انسان کھانا کھاتے ہیں اس بچے کا کھانا تھا اچھا اب اس نے جب خوراک معلوم کی کہ اس بچے کی اتنی خوراک ہے جو بیمار ہے اس کا معنی ہے کہ اس کے علاج کے لیے بھی اس کو اتنی میڈیسن چاہیے سمجھے نا تو اس نے اسی لحاظ سے پھر اس کی میڈیسن تیار کی اس کو دی اور یہ وہ صحت مند ہو گیا تو جنہوں نے اس کو بہت بڑے انعامات دیے اور کہتے ہیں کہ جو بھی اس نے اس کے بعد اپنے میڈیکل سینٹر کھولے ہیں اسی سے کھولے ہیں اللہ عالم کہاں تک صحیح ہے لیکن یہ حقیقت ہے اچھا اس سے پہلے جو حکیم انہوں نے مارے تھے جنہوں نے وہ کیوں مارے تھے کہ وہ دیکھتے تھے کہ دس سال کا بچہ ہے اب حکیم دس سال کا بچہ جو انسانی بچے ہیں اس پر ان کو کیاس کرتے کہ ہم دس سال کے بچے کو اتنی اتنی ڈوز دیتے ہیں وہ اس کو اتنی ڈوز دیتے اس بیچارے کے کام ہی نہ آتی سمجھے نا تو یہاں سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح حکیم کا جو دیا وہ نسخہ ہے ڈوز ہے اس کے مطابق آپ چلیں گے تو آپ کا علاج ہوگا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو ڈوز دی ہے ہم کو جو خوراک دی ہے ہماری زندگی گزارنے کے لیے اصلاح کے لیے جب تک اس کے مطابق نہیں چلیں گے نا ایک دو زلیری دو چھوڑ دیں تینوں خا... اسماعت تو تینوں کی لیکن ساتھ بر پر بد پرہیزی کی سمجھے نا تو اس کا پھر اثر نہیں ہوتا اس کا فائدے کے بجائے بل کے بعض اوقات نقصان ہوتا ہے تو یہاں پر یہ چیز بیان کر رہے ہیں یعنی یہودیوں کا جرم یہ تھا جو بیان کر رہے ہیں کہ عید جیشو میں لائے ہیں کہ وہ کچھ دین کے حصوں کو لیتے کچھ کو چھوڑ دیتے وہ جو ہم بات کی نا ڈوز کی ایک ڈوز لے رہی دو چھوڑ دی ان کا بھی یہی کام تھا اور صرف یہودیوں کا نہیں آج ہمارے بھی بہت سے مسلمانوں کا بھی یہی حال جس ابھی ہم پہلے ذکر کر رہے تھے تو یہ وہ دین یہ طریقہ دین کا اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے اللہ نے ان یہودیوں کے حوالے سے بیان کیا کہ ان کے لیے کیا ہے دنیا میں بھی ان کی ذلت رسوائی ہوئی اور آخرت میں بھی ان کو شدید ترین عذاب کی طرف پلٹایا جائے گا یعنی نہ کہ صرف ان کی چند عبادتیں کی ہوئیں قبول نہیں ہوئیں بلکہ اللہ کے ہاں وہ سرے سے بے دین قرار دیے گئے اسی طرح دنیا کے اندر ان کو ذل و خوار کرنے کی سزا دی اور آخرت میں بھی ان کو بدترین عذاب کی سزا ان کو سنائی تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قانون اور یہ قانون صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے اللہ کے قوانین جو ہوتے ہیں سبھی ہی قوموں کے لیے ایک ہوتے ہیں اللہ کے قانون سبھی قا... قوموں کے لیے ایک ہوتے ہیں کہ اگر کسی جرم کی وجہ سے ایک قوم کو سزا ملتی ہے تو اسی جرم کی وجہ سے دوسری قوم کو بھی سزا ملے گی ابھی زہر جو ہے کیا خیال ہے زہر زہر ہے میں کھاؤں تب بھی مجھے نقصان ہوگا آپ کھائیں تب بھی ہوگا کوئی بحرین کا رہنے والا وہ کھائے گا تب بھی نقصان ہوگا پاکستان انڈیا کر وہ کھائے گا اس کو بھی نقصان ہوگا ایسے ہے نا یہ نہیں کہ اس زہر سے بحرین ہی مرے گا اور پاکستانی نہیں مرے گا ایسی تو نہیں ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہے کائنات کے اندر بھی وہ بھی اسی طرح سے اٹل ہیں کہ اگر ایک جرم کرنے پر کسی قوم کو سزا ملتی ہے تو اس جرم کے کرنے پر دوسری قوم کو بھی سزا ملے گی تو اس میں بہت بڑا سبق ہے اس سمت مسلمان کے لیے اور اللہ تعالیٰ یہود الصارہ کے میں اکثر و بیشتر تفصیل کے درسوں میں ذکر کرتا ہوں کہ اکثر بیشتر اللہ نے یہود الصارہ کے جو واقعات ذکر کیے ہیں قرآن کریم کے اندر بہت زیادہ ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن تو یہودی نہیں پڑھ رہا قرآن تو عیسائی نہیں پڑھ رہا کون پڑھتا ہے قرآن مسلمان پڑھتا ہے نا مسلمان سنتا ہے قرآن کو تو آج سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہودیوں کے کسے کہانی لانے کا مقصد وہ مقصد ہماری اصلاح ہم کو سبق دینا کہ تم سے پہلے یہودیوں نے اس طرح کے کام کیے تھے ان کا یہ انجام ہوا تم سے پہلے نثاریوں نے اس طرح کے کام کیے تھے ان کا یہ انجام ہوا تو کہیں تم ایسے کام نہ کر بیٹھنا سمجھا عربی میں کہتے ہیں یا کہ آنی وسمائی کہ بال کسی کو پڑوسن سے اپنے پڑوسن سے کچھ ہو نا اس کو براہ باتیں بات کہہ سکتی ہو تو کیا کہتی ہے عورت اپنی بیٹی کو مخاطب کرتی ہے اونچی اباب سے اور سنانا کس کو چاہتی ہے پڑوسن کو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ مخاطب یہودیوں کو ہو رہا ہے لیکن سنا ہم کو رہا ہے سنا ہم کو رہا ہے کہ دیکھو یہودیوں پر لانتے برسی اللہ کے آداب پڑھے کیوں پڑھے اس وجہ سے تو تم مسلمان کہیں ایسے کام نہ کرنا کہ جس وجہ سے تم پر بھی یہ آداب پڑھے تو خیر بہت اہم مودو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کا کچھ حصہ لینا کچھ چھوڑنا واقعی جرم ہے بڑا جرم ہے کہ جس پر گرفت ہوتی ہے